اب کتال کے دوران ایک اہم ترین مسئلہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ کتال کے دوران اگر نماز کا وقت آ جائے تو اس صورت میں نماز کس طرح ادا کی جائے گی کیونکہ جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ کتاب التفی چیپٹر میں صورت النساء کی یہ آیت نمبر 101 کے تحت حدیث شریف موجود ہے کہ مشرقیم نے یہ پلان کیا کہ مسلمانوں کو اثر کی نماز خصوصا یہ اپنے ماں باپ اور اولاد سے بھی بڑھ کر عزیز ہے لہذا جیسے یہ نماز کے اندر مشہور ہوں ان پر دعویٰ بول کر ان کو شہید کر دیا جائے تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب سید البلی والآخرین شفیع المز رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی وہی کے ذریعے خبردار کر دیا کہ مشرقین گندا ارادہ اور خبیص ارادہ رکھتے ہیں اور ساتھ ہی پھر سلاۃ الخوف کے احکام بھی نازل ہو گئے کہ قتال کے دوران جب خوف کی حالت ہوگی تو اس وقت نماز ادا کرنے کا پروسیجر کیا ہوگا یہ ہے اس کا سیاق و سباق بسم اللہ الرحمن الرحیم و ادا برب تم اور جب تم سفر کرو زمین میں تک سرو منت سوالا تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز کے اندر قصر کر لو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اپشنل ہے اس اعتبار سے کہ کوئی حرج نہیں ہے پرانے پاک میں کئی جگہ پر اسی طریقے سے ایڈریس کیا گیا ہے جیسا کہ سورت البقرہ میں آیا صفا اور مروہ کی جو صحیح ہے اگر تم کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہاں حرج نہیں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اجازت مرحمت فرما دی ہے کہ جب تم سفر میں ہو خصوصاً سفر کے اندر کتاب کے سفر میں طاویل خاص کے اعتبار سے اور طویل عام کے اعتبار سے تمام سفر کے اندر تو نماز میں قصر کر لیا کرو ان تم نقم الدین کفرو اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر تمہیں اس پرٹیکولر نماز کی حالت میں نقصان پہنچائیں گے انل القافرین کارو نقم و بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں یعنی وہ یہ ارادہ کریں گے کہ مسلمانوں کو نماز کے دوران اٹیک کریں اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں لہذا یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو کتال کے سفر کے دوران کے لیے ہے لیکن تعویل عام کے اعتبار سے کوئی بھی سفر ہو اس کے اندر کثر کرنے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی ہے اور وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی آیت کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا یہ آیت نماز میں کثر کرنے والی صرف کتال کے بارے میں ہے یا کیتال سے ہٹ کر بھی جب کبھی کوئی سفر اختیار کرے تو وہ قصر کر سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ تمہارے لیے تحفہ ہے اس کو قبول کرو یعنی قصر نماز جو ہے وہ سفر کے دوران عام سفر میں بھی اور کتال کے سفر میں تو بالخصوص جبکہ خوف بھی جمع ہوگا تو اس کانٹیکس میں کچھ عدیظ میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں ایک تو یہ میں نے حدیث بیان کر دی کہ یہ سلات الخوف ہو یا س... اے... مسافر کی نماز ہو دونوں کے لیے نماز کو کثر کرنا ہے اس کے ثبوت میں تو صحیح مسلم کی حدیث پیش کر دی اب آج کل بہت بڑا ایک مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے کہ مسافر کب سے مسافر شمار ہوگا مختلف اطوال اس کے اوپر آتے ہیں تو صحیح بخاری کے اندر صحیح سرحد کے ساتھ ظاہر ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرف احادیث قطی اسحت ہے اس پہ امت کا اجماع ہے جو احادیث ہیں ضعیف اقوال صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں لیکن جو احادیث ہیں وہ سب کی سب کتی صحت ہیں اور وہ یہ ہے کہ ابن بعض رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اڑتالیس میل کے اوپر اثر فرمایا کرتے تھے اڑتالیس میل کے اوپر جبکہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو میل کے اوپر بھی قصر فرمایا کرتے تھے اس کے علاوہ مختلف احادیث میں مختلف اقوال اور مصنف ابن ابنبی شہبہ کے اندر کئی صحابہ کے اثار ملتے ہیں حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جب کوفے سے نکلتے تھے ابھی کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے اور وہ قصر نماز شروع کر دیتے تھے تو میں نے اس معاملے میں یہی سمجھا ہے اور یہ بات جو ہے وہ حق کے زیادہ قریب ہے کہ اصل میں یہ مسئلہ ہے اجتہادی جب آپ کو یہ واقعی یقین ہے کہ آپ غریب الوطنی کی حالت میں ہیں اور اپنے شہر سے دور ہیں تو آپ کثر کریں گے اب یہاں سے کوئی ہمارے جیلم سے جاتا ہے دینے تک تو یہ زیادہ سے زیادہ بارہ تیرہ کلومیٹر بنتا ہوگا لیکن ایک بندہ ایک پرٹیکولر کام کے لیے یہاں سے نیت کر کے نکلا اور ظاہر ہے اس کو سفر کی ایک تھوڑی بہت مشقت بھی اٹھانی پڑی اور شام کو وہ کام کر کے واپس آ جاتا ہے اب ہم اس چکر میں پڑھ دیں گے فاصلہ کتنا ہے تو فاصلے کے تو مختلف اقوال ملتے ہیں تو وہ شخص خود سمجھ لے کہ یہ اس کی روٹین میں ایک سفر شامل ہے اور اس کو اس سفر کے لیے تردد کرنا پڑ رہا ہے تو وہ نماز کثر کر سکتا ہے اثر کرنا واجب نہیں ہے مستحب ہے اس میں ماؤں ریفا رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ منفرد ہے ان کے نزدیک نمازیں قصر کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے جبکہ باقی تمام آئمہ محدثین اور پکا کراؤں کا یہی موقف ہے کہ نماز قصر کرنا سنت ہے مستحب ہے اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا انشاءاللہ میں عزیز بھی اس پہ پیش کر دوں گا تو سفر جو ہے اگر آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ یہ واقعی سفر ہے تو اس سفر کے اوپر قصر کریں اب اس میں کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ جی یہ آج کل جہاز کا اور ٹرین کا بڑا آرام دہ سفر ہوتا ہے بھائی جتنا مرضی آرام دہ سفر ہو سفر اپنا آپ ضرور انسان کو دکھاتا ہے اس میں انسان کو بھوک پیاس ان تمام چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ کثر کرے گا اب دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے ایک تو یہ مسافت کا دوسرا ہے مدت کتنی ہو تو اس میں صحیح بخاری کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انیس دن کا ابن عباس سے بلکہ عبد بن عمر سے نہیں عبد بن عمر سے اگلا اثر ہے جو میں پیش کروں گا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انیس دن تک ٹھہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر نماز ادا کی تو یہ 19 دن والا بھی ملتا ہے اور مصنف ابن ابھی شہبہ میں صحیح صنعت کے ساتھ صحیح جن عبد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ پندرہ دن والا بھی ملتا ہے کہ وہ پندرہ دن کے لیے رکے اور انہوں نے اثر نماز ادا کی تو انیس دن کے اندر پندرہ بھی شامل ہے تو سب سے مضبوط رائے یہ ہے کہ انیس دن اور یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب انسان کو پتا ہو اگر انسان کو یہ پتا ہی نہ ہو کہ کتنی دیر کے لیے وہاں جانا ہے ہو سکتا ہے دو دن کے لیے ہو سکتا ہے تین دن کے لیے جیسے بعض اوقات یہاں سے ہمارے جیلم سے لوگوں کو اسلام آباد علاج کی حادثت جانا پڑتا ہے آج کل آج کل کرتے بعض اوقات ایک ہفتے دو ہفتے تین ہفتے بھی گزر جاتے ہیں اگر یہ صورتحال بن جائے تو مسلسل ہی وہ قصر نماز پڑے گا اور اس کا ثبوت جو ہے وہ مصنف ابنبی شہبہ میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کہ آزر جام کی جو جنگ تھی سیدنا عثمان غنی رلی اللہ تعالیٰ کے مبارک دور میں جب رشیا پھتہ ہوا تھا اس دوران عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمام صحابہ اکرام کے ساتھ برفباری وہاں شروع ہو گئی تھی تو چھ مہینے تک آج کل آج کل آج کل کرتے کرتے چھ مہینے بیت گئے اور صحابہ اکرام نے چھ مہینے تک قصر نماز ادا کی کیونکہ یہ مسلسل خوف کی بھی کیفیت ہے خوف سے مراد صرف جان والا خوف نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی سچویشن کلیئر نہیں ہے ٹائم کا پتہ نہیں تو اگر اسی طریقے سے آج کوئی شخص کسی ہاسپٹل میں کسی مریض کی تمہداری کے لیے جاتا ہے اور وہاں اس کو آج کل آج کل کرتے ہوئے دو ہفتے تین ہفتے ایون مہینہ دو مہینے چھ مہینے بھی گزر جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں وہ کثر نماز ادا کرے گا اور اگر وہ بہت وہمی بندہ ہے تو نماز پوری بھی ادا کر سکتا ہے کیونکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی علہا سفر کے دوران مکمل پوری نماز بھی ادا کر لیا کرتی تھی فرق یعنی کہ پورے پڑا کرتی تھی اور اس میں مخالفت کوئی کسی کی موجود نہیں ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث اور کسی صحابی کے عمل کے دوران کے درمیان اختلاف آئے اور صحابہ کرام علیہ امردوان اس اختلاف کو بیان کریں اور اس کی وجہ سے اس صحابی کی مخالفت کر دیں تب وہ قول خلاف ہوگا مرفوع حدیث کی ادر وائز نہیں مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک ترابی کی نماز جماعت سے پڑھی جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا سیدنا عمر کے بھی شروع کے سالوں کے اندر معاملہ اسی طرح رہا پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سرابی کی جماعت پورا مہینہ شروع کروائی اگرچہ یہ عمل بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر تھا لیکن صحابہ اکرام کا اجماع ہو گیا اور اجماع ہو جاتا ہے تو صحابہ اکرام میں اختلاف آئے تو صرف حدیث دیکھ کر کسی صحابی کے کال کو چھوڑ نہیں دینا ہوگا بلکہ یہ دیکھنا ہوگا اس کے اس عمل کے اوپر کسی دوسرے صحابی نے اس کی مخالفت کی ہے اگر نہیں کی تو اس پر اجما تصور ہوگا جیسا کہ میں کئی دفعہ بتا چکا کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے بارے میں اگرچہ میں نہیں کاٹتا لیکن اس میں صحابہ کا اجماع ہے کہ یہ جائز ہے اور اس حدیث کے راوی صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مجھے پس کرو اور عبداللہ بن عمر کا یہ اثر صحیح بخاری میں موجود ہے کہ وہ مٹھی کے بعد داڑھی کو کاٹ دیا کرتے تھے تو راوی اپنی روایت کو سب سے بہتر سمجھتا ہے ان کے اس عمل کی وجہ سے کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی بخاری میں تو موجود ہے کہ حج اور عمرے کے موقع پر اور الموتا امام مالک کے اندر یہاں تک موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جس سال حج کرنا ہوتا تھا اس سال رمضان سے لے کر حج تک داڑھی نہیں کاٹا کرتے تھے کیا مطلب ویسے کاٹا کرتے تھے لیکن اس سال نہیں کاٹا کرتے تھے رمضان سے لے کر حج تک تو متلکن عبداللہ بن عمر کاٹا کرتے تھے مصنف ابی ابن شعبہ میں موجود ہے سیدنا ابو حرا رضی اللہ و تعالیٰ ہو یہ والے بال بھی صاف کیا کرتے تھے یہاں یہ والے بال جو ہے تو اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے بلکہ جب سے وہ شمائل ترم کی حدیث سامنے آئی ہے وہ تو معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا دنیا میں ایک ہی حدیث ہے صحیح صنعت کے ساتھ جو بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کتنی تھی وہ شمائل ترم کے آخری چیپٹر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا بیان ایک تابی آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور یہ تابی وہ تھے جو کہ قرآن پاک لکھا کرتے تھے مصحف لکھا کرتے تھے کاتب تھے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا یہ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے لیکن آپ سلم کی اپنی شکل جو احادیث کے اندر آئی یعنی آپ کو سفید داڑھی میں دیکھتا ہے تو آپ صلی اللہ وسلم نہیں ہوں گے کالی داڑھی میں جس طریقے سے احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شکل آئی ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اپنا خواب بیان کرو تو انہوں نے اپنا خواب ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا اس کے اینڈ کے اوپر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھتے تو اس سے مختلف نہ پاتے جس طرح تم نے خواب میں دیکھا تو اس میں وہ وسلم کے چہرے مبارک کے بارے میں باقی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور پھر داڑھی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پورے چہرے مبارک پر پھیلی ہوئی گھنی تھی اور وہاں تک سینے کے حصے پر پھیلی ہوئی تھی جو گلے سے ملا ہوا ہوتا ہے نہر تک یہ والا حصہ نہر یہ ہڈی یہ جو بالکل دو شانوں و یہاں تک آپ وسلم کی داڑھی پھیلی ہوئی تھی تو اس حدیث کی وجہ سے یہ جو کہتے ہیں نا پورا سینا بھرتی تھی اس سے بڑے دنیا کا کوئی جھوٹ نہیں ہے کہیں لکھا ہی نہیں ہوا سر منافقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے اسی عدیز کا غلط ترجمہ کیا ہوا ہے حالانکہ دارالسلام نے بھی بالکل صحیح ترجمہ کر دیا ہے نہر بھائی ڈکشنی میں دیکھ لیں اس ہڈی کو کہتے ہیں سینے کے ابتدائی حصے والی ہڈی یہاں تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی اور اس پر میرا اتحاد یہ ہے جو علماء بڑے پریشان ہیں آج اس استحاد کے اوپر کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے ہی اس لیے تھے کہ وہ اپنی داڑھی کو حضور کی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں وہاں اپنی سواری بٹھایا کرتے تھے جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران بٹھائی جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رکے وہ وہاں رکتے تھے ایک ایک چیز کو کافی کرتے تھے تو میرا یہ گمان ہے کہ عبداللہ بن عمر جنہوں نے خود حدیث سن رکھی تھی کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مجھے پس کرو ان کو نہیں نہ پتا کہ یہ داڑھی کاٹنا گناہ ہے ناؤد باللہ جس طرح آج کل بعض غیر مقل کہتے ہیں غیر مقلدین اہل حدیث نہیں اہل سنت نہیں غیر مقلد وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے قرآن حدیث سے رزلٹ نکالتا ہے اور اصحاب الحدیث اور اہل السنہ وہ ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کو صنب کے منج پر مانتے ہیں تابہ تابعین اور سابا تابع تابعین کے اخبال کی روشنی ہے غیر مقلدین منکرین حدیث بھی غیر مقلدین ہیں تو جو اہل السنہ ہوگا وہ صحابہ اکرام کے منج کے مطابق چلے گا تو اگر کوئی مٹھی کے بعد نہ کاٹے بہت اچھی بات ہے ہم بھی نہیں کاٹتے لیکن اس کی بجائے جو لوگ کاٹتے نہیں ہے وہ حرام کام اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی داڑھی فولڈ کی ہوتی ہے اندر اور لوگوں کہہ رہے ہوتے ہیں مٹھی کے بعد کاٹنا حرام ہے اپنی داڑھی اندر فولڈ کی ہوتی ہے اور ابو ابوداس کی حدیث ہے صحیح صنعت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وا میں شک سے بری ہوں جو اپنی داڑھی کو گرا لگاتا ہے اس سے بڑا حرام کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جو واقعی متفق علیہ حرام ہے صرف داڑھی کو چھوٹا دکھانے کے لیے تو بھائی آپ کاٹ لیں مٹھی کے بعد اگر آپ کو لمبی داڑھی اچھی نہیں لگتی ہے بجائے اس کو فولڈ کر دیں تو یہ ایکسٹیم رویے نہیں ہونے چاہیے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ صحابہ اکرام علی امردوان کا منحج دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا ہے تو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث جو میں نے بیان کر دی کہ انیس دن والی تو اس سے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انیس دن تک کے لیے جب رکتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو قصر فرمایا کرتے تھے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران زہرین اور مغربین بھی پڑھا کرتے تھے یعنی زہر اور اثر کو جمع فرما لیتے تھے اور مغرب اور ایشا کو جمع فرما لیتے تھے اور جامعہ تر میں اس کی ڈیٹیل صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طریقوں سے جمع فرما لیا کرتے تھے یعنی زہر کے ساتھ اثر بھی اور کبھی اثر کے ساتھ زہر بھی اسی طریقے سے مغرب کے ساتھ ایشا بھی یا کبھی عشاء کے ساتھ مغرب اور باقی تیسرا طریقہ جو ہے درمیان میں جمع کرنا جمع سوری یعنی زہر کو آخری وقت میں پڑھنا اور عصر کو اول وقت میں اور مغرب کو آخری وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں اس پہ تو پوری امت کا اجماع ہے اس پہ تو ہنفی بھی مانتے ہیں کہ اگر جمع سوری کر لی جائے اب ایک اور مسئلہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ جمع بین الصلاطین کے اعتبار سے ہے کہ عام حالت میں کیا نمازیں جمع کر کے پڑھی جا سکتی ہیں تو اس میں بھی صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے تین احادیث کنٹینیوس موجود ہیں کہ سعید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے ہمیں مدینہ شریف میں نمازیں جمع کر کے پڑھائیں زہر اور رثر اور مغرب اور عشاء تو تابعی نے پوچھا کہ یہ کس لیے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابن باس عزی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ امت پر کوئی مشقت نہ رہے اس معاملے میں یعنی یہ آپشن بھی ایک موجود ہے لہذا ہمارے جو اہل تشیح بھائی نمازوں کو جمع کرتے ہیں تو یہ کوئی اتنی ناپسندیدہ بات بھی نہیں ہے کبھی کبھار نمازوں کو جمع کرنے کے اوپر تو اہل سنت کا بھی اجماع ہے البتہ اس کو روٹین بنا لینا تو مزے کی بات ہے کہ یہ اہل تشیح کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جمع بین صلاطین کرنا عام حالت کے اندر روزانہ اور ہمیشہ کرنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے صرف جواز کی حد تک ہے پاکستان نظریاتی کونسل جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان میں انہوں نے ایک کتاب لکھوائی ہے پاکستان کے دینی مسالک ثاقب اکبر صاحب سے انہوں نے تمام مقابل فکر کے علماء کے ساتھ انٹرویوز کرنے کے بعد بریلوی بندی اہل حدیث شیعہ اسماعیلی ان سب لوگوں سے انٹرویوز کرنے کے بعد ان کے علماء سے ریٹن فارم میں ان کے عقیدے لینے کے بعد ایک کتاب لکھی ہے پاکستان کے دینی مسالے تو اس میں جو شیعہ والا چیپٹر ہے اس میں شیعہ علماء نے یہ بات لکھ دی ہے کہ نمازوں کو جمع کرنا ہمارے نزدیک مستحب نہیں ہے اگر کو کر لے تو یہ جواہ کی حد تک ہے اس کی روٹین کوئی مستحب کام نہیں لہذا یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے شیعہ کو بھی یہ چاہیے کہ اس کو روٹین نہ بنائیں اور اہل سنت کو بھی یہ چاہیے کہ جو لوگ جمع کر رہے ہیں ان کے بارے میں نرم گوشا رکھیں اس میں بڑی ٹالرنس موجود ہے زور اثر مغرب اور اشاء برسفر کے دوران تو ہمیشہ ہی سنت ہے اور المطا امام مالک میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بارش کے دوران بھی نمازوں کو جمع فرما لیا کرتے تھے سخت بارش ہو اور ظاہر ہے کہ اب مغرب پڑھ کے لوگ گھر جائیں گے پھر واپس آنے میں تردد ہوگا تو نمازوں کو جمع فرما لیا کرتے تھے لہٰذا بارش کے اندر بھی نمازوں کو جمع کرنے کا جواب صحابہ اکرام علیہ رضوان سے ملتا ہے تو یہ معاملہ ہمارا الحمدللہ قصر کے اعتبار سے کلیئر ہوا بس اس میں آخری بات سن لیجئے کہ فرض تو سارے پڑھنے ہیں فجر کے دو فرض قصر یا سلاۃ الخوق میں زہر کے دو فرض عصر کے دو فرض مغرب کے تین فرض اور عشاء کے دو فرض عشاء کے بطر بھی پڑھنے ہیں ساتھ اور فجر کی دو سنتیں بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی فجر کی دو سنتیں اور بطر پڑھے ہیں تو بطر آپ ایک بھی پڑھ سکتے ہیں تین بھی پانچ بھی سات بھی تیرہ تک ثابت ہیں صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن عمومی عمل تین فطر ہی تھا صحیح بخاری میں موجود ہے ایک تابعی کہتے ہیں کہ ہم نے تو صحابہ کرام کو اسی عمل پر پایا ہے کہ تین فطر وہ پڑھتے تھے جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سید عائشہ کہتی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکت سے زیادہ عموماً نہیں پڑھا کرتے تھے آٹھ رکت نوافل اور تین فطر ساتھ اور وہی ہمارے لیے رمضان کے اندر سنتر آبی کے طور پر لیکن آپ کبھی کبھار تیرہ رستے بھی پڑھ لیا کرتے تھے عمومی عمل آپ کا گیارہ رقت تھا اب آیت نمبر ایک سو دو سے شروع کرتے ہیں یہ پرٹیکولر کتاب کے میدان کے بارے میں ہے اور یہ بڑی اہل محبت کے لیے بڑی زبردست یہ آیت مبارکہ ہے کہ کتاب کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے وہ ایک امام اب صحابہ اکرام کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم میں سے ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے حالانکہ یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ مسلمانوں کے دو گروہ بنا لیے جاتے پہلے ایک نماز ادا کر لیتے پھر دوسرے ان کے لیے ایک امام ہو جاتا ان کے لیے ایک دوسرا امام ہو جاتا لیکن صحابہ اکرام علیہ مردوان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام ام عدان کی اس فضیلت کو انڈورس کرتے ہوئے ان کے لیے سلاق الخوف کا طریقہ اشاع فرمایا اور وہ طریقہ کیا ہے وہ اضا کم تفیم اور جب کبھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں تشریف فرما ہوں یہ پرٹیکولر آپ علیہ وسلم کے بارے میں ہے آپ جب ان میں موجود ہوں کہ تال کے دوران فرق فأقمت فرعقل فأقمت فَلْتَقُمْ تم کون ہوں تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ایک گروہ آپ کے ساتھ ہو فل یا أَسْلِحَتَهُمْ اور وہ اپنے اسلحے کو بھی اپنے ساتھ رکھے یعنی نماز کے دوران بھی اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھے سوائے ہے کہ کوئی بیمار ہو یا کوئی اور معاملہ ہو وہ آگے آ جائے گا فَإِذَا سجدو پس جب وہ سجدہ کر چکے یعنی ایک رکت پڑ چکے مِنْ وَرَائِكُمْ تو وہ پڑھ کر ہو جائیں تمہارے پیچھے بلتا اتی فتن لَمْ لم اور پھر دوسرا گروہ آ جائے جس نے نماز نہیں پڑھی اس کو آپ سمجھ لیں یہ کیا ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں موجود ہیں کتاب کے دوران اور نماز کا وقت آ گیا تو صحابہ کرام دو حصوں میں بٹ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے سلاۃ الخوف کتھری پڑھانی ہوتی تھی دو فرض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت کرتے تھے ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کی نیت کرتا تھا جب ایک رکت مکمل ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکت میں کھڑے ہو جاتے اور دوسری رکت میں کھڑے رہتے یہاں تک کہ جو پیچھے والے تھے وہ اپنی دوسری رکت پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیتے پھر وہ ان لوگوں کی جگہ پر چلے جاتے جو اس دوران پہرا دے رہے ہوتے تھے اور وہ لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکت ہوتی کیونکہ آپ اتنی دیر کھڑے رہتے اور ان کی پہلی رکعت ہوتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ایک رکت پڑھاتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ بیٹھ جاتے تشہود میں لیکن آپ جو پیچھے آگے کھڑے ہوئے ہیں ان کی تو ایک رکت ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے رہتے یہاں تک کہ وہ پیچھے والے اپنی دوسری رکت بھی خود سے مکمل کر لیتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی سلام پھیرا کرتے تھے یہ طریقہ ہوتا ہے یہ محبت کے نظارے ہیں جناب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت کو حاصل کرنا وہ اضاف اور اے محبوب جب تم ان میں تشریف فرماؤ یہ اس وقت کے لیے پرٹیکولر تو جس نے گروہ نے نماز نہیں پڑھی فل یو فلو ماں کا فل یا تاہم اب وہ بھی نماز پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن اپنے ساتھ بچاؤ کا سامان اور ہتھیار بھی رکھیں کفر کم و امتیاتی کم پمتم وہ بات کہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے اصلے اور اپنے ساز و سمان سے تو وہ یک بار ہی تم پر ٹوٹ پڑے اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ کتا کے دوران دو گروہ ایک پیرے پر ہو اور دوسرا ایک رکعت پڑے پھر وہ اپنی ساد ہی پوری کرنے کے بعد چلا جائے پھر جو پہرے والا ہے وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز مکمل کرے ولا جنالیکم امکان اوکم تم مربا اور تم پر کوئی حج نہیں ہے کہ تمہیں تکلیف بارش کی وجہ سے ہو یا تم بیمار ہو انگارو اسلحا تہ کم تو تم اپنے ہتھیار اٹھا اٹھ کر سائڈ پہ رکھ سکتے ہو بارش کے دوران بھی اور تکلیف کے دوران بھی ظاہر ہے کہ اس وقت انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے اگر وہ نماز ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں لیکن بات یاد رکھو بخود ہد رکھم لیکن تم دشمن کی نقل و حرکت کے معاملے میں ہوشیار رہو ان اللہ عید کافی نذاب مہینہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے فضا قبئی تم صلاطر اللہ قیام اللہ جنو بکن جب تو نماز ادا کر چکو تو پھر اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں پر یعنی نماز جو ہے یہ پروٹوکول والا ذکر ہے اس کے لیے تہارت کا بھی اہتمام ہے وضو کا بھی اہتمام ہے استقبال قبلہ کا بھی اہتمام ہے لیکن عام جو اذکار ہیں صبح شام کے اذکار سنت دعائیں اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنا وہ تو صحیح مسلم میں یہاں تک موجود ہے امائشہ ام رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا جنابت کا چیپٹر صحیح مسلم پڑھ لیجئے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے تو عمائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اپنے رب کو یاد کیا تھا. تو یہ جو اٹھنے بیٹھنے کے اذکار ہیں صبح و شام کے اذکار ہیں نماز کے بعد کے اذکار ہیں ٹوائلٹ میں جانے کی دعا ہے اسی طریقے سے بازار میں آنے کی دعا مختلف دعائیں جتنی ہیں ان کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب اس خوف کی حالت سے نکلو تو پھر تم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری کنسنٹریشن کے ساتھ یاد کرو تو اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے ایل سنت پاک ڈاٹ کام اس پر ہم نے سنت اذکار والے پورشن کے اندر گرین کارڈ ایک رکھا ہوا ہے جو فرد نماز کے بعد تقریباً اٹھارہ اذکار ہے اور ایک بلو کارڈ ہے جو کہ صبح و شام کے اذکار ہیں اٹھائیس کے قریب تقریبا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اذکار ترجمے کے ساتھ سنت دعائیں موجود ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کریں ان کو یاد بھی کریں ہم نے ویسے بھی پرنٹنگ بھی اس کی, کی ہوئی ہے وہ ضرور لے کر ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں پچھلی دفعہ ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی نماز خوف اور مسافر کی نماز اور جمع بین سلاطین یعنی سفر کے دوران نمازوں کو جمع کرنا اس پر تقریباً میں نے پچیس منٹ گفتگو کی تھی لیکن ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وضاحت ابھی باقی ہے انشاءاللہ اللہ میں شروع میں پہلے اس کو کور کروں گا پہلی چیز یہ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اور ربی اللہ تعالی عنہ نے ایک سفر کے دوران ظہر کی نماز پٹائی اور آپ ربی اللہ تعالی عنہ دو فرض پڑھا کر اپنے خیمے میں چلے گئے تو بعد میں لوگ سنتیں ادا کرنے لگے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں تو بتایا گیا کہ یہ نوافل یعنی سنتیں ادا کر رہے ہیں سنت مواقع تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ اگر نوافل ہی ادا کرنے ہوتے تو میں فرض نہ پورے پڑھ لیتا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا سیدنا مبکر سعیدنا عمر عثمان رضی اللہ ان اجمائن کے ساتھ رہا ان میں سے کسی کو بھی میں نے سفر کے دوران دو فرد سے زیادہ پڑھتے ہوئے نمازوں میں نہیں دیکھا ہاں مگر جو مغرب کی نماز ہے اس کے لیے الگ سے حدیث موجود ہے مسند امام احمد میں صحیح سرحد کے ساتھ کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ تین رکعت پڑھنی ہے باقی تمام نمازیں دو دو رکعت صحیح بماری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے متفق علیہ کے عبداللہ بن عمر ردی اللہ تعالیٰ انوما کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے پھر میں سعیدنا ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں شریک رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی موت دے دی پھر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں شریک رہا یہاں تک کہ ان کی بھی موت آ گئی پھر میں سعیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سفر میں شریک رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا میں نے ان میں سے کسی کو بھی فرض نماز دو رقت سے زیادہ پڑھتے ہوئے سفر میں نہیں دیکھا اور ان کے علاوہ اور رکاطیں جو ہیں ساتھ نوافل سنت موقع وہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ابن عمر ربی اللہ تعالیٰ عنوما سے صحیح روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم کی مطفقن حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران فرض نماز سواری سے اتر کر زمین پر پڑھا کرتے تھے جبکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز تحجد اور وطر وغیرہ سواری پر ہی ادا فرمایا کرتے تھے اور رکوع اور سجدوں کے لیے اشارہ فرمایا کرتے تھے اور اس میں قبلے کا بھی اہتمام نہیں کرتے تھے سواری جہاں جہاں مڑتی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے چلے جاتے تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ و وسلم سفر میں نوافل بھی ادا فرمایا کرتے تھے اچھا اب یہ نوافل کون سے تھے یہ وہ نوافل نہیں ہے جو فرد مماد کے ساتھ سنت مواقعہ ہوتی ہیں بلکہ اس کے علاوہ نوافل ہیں لیکن اس سے کم از کم یہ ثبوت ضرور مل گیا کہ سفر کے دوران نوافل پڑھے جا سکتے ہیں یہ جائز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے اور یہاں یہ بھی حدیث یاد رکھیں جو سنبی دعود کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کہ امام کائنات سید البلی والآخرین آفرین شفیع المد رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب کسی کے فرض کم پڑ جائیں گے نامۂ اعمال میں اور اس کے فرضوں میں کوتا ہی ہوگی تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا اس کے نوافل دیکھو اور اگر نوافل موجود ہوئے تو ان کو فرضوں کے بدلے تول کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا تو یہ نفلی عبادات جتنی ہیں ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے لیکن اس میں بھی پینڈولم کی دو ایکسٹریم ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے علاوہ نوافل بھی پڑھنا سفر کے دوران یہ ضروری ہے تو ان کا موقع بالکل غلط ہے یہ آپشنل ہے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو ثواب ہے اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کچھ گناہ نہیں ہے لیکن پریفریبل یہی ہے کہ نوافل ساتھ نہ پڑھے جائیں اسی طریقے سے جو لوگ ڈرائیورز ہیں یا نوکری پیشہ لوگ ہیں یورپ کے اندر امریکہ کے اندر لوگ کافی زیادہ لمبا سفر کر کے سب ویز کے ذریعے ٹرینز کے ذریعے دوسرے شہروں میں جا کر نوکریاں کرتے ہیں اور ان کا اچھا خاصا سفر بنتا ہے تو ان کے لیے بھی شریعت میں یہی حکم ہوگا کہ وہ اپنے سفر کے دوران نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں چاہے روزانہ ان کو جانا پڑتا ہے روزانہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں زہر اور اثر اور مغرب اور رشا اور دو دو رکٹ پڑیں گے مغرب کے تین فرض پڑیں گے اور شاہ کے ساتھ بتر بھی پڑھیں گے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ روزانہ کا سفر ہے اب یہاں ہے ہمارے جیلم سے بھی اسلام آباد کے لیے یا لاہور کے لیے کئی ڈرائیور ہیں جو روزانہ سفر کرتے ہیں تو یہاں سے اگر نکلتے ہیں تو زہر جا کے زہر اثر جمع کر سکتے ہیں لاہور پہنچ کے اس طریقے سے واپس آ کے مغرب اور رشا یہاں پر جمع کر سکتے ہیں انہوں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بتایا تھا تو جمع بین اصلاطین کوئی ایشو نہیں ہوگا بلکہ سفر حج کے دوران تو حنفی بھی یہ بات مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان ارفات میں زہر اور اصر کو جمع فرمایا اور مضطلفہ کے اندر مغرب و رشا کو جمع کیا اور ہنفی بھی وہاں جا کر نمازیں جمع کرتے ہیں اگرچہ وہ عام حالت میں عام سفر میں نمازیں جمع کرنے کے قائل نہیں ہے اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ٹرین کے اندر اور ہوائی جہاز کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا تو جہاں تک ٹرین اور ہوائی جہاز کا تعلق ہے تو اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا لہذا اس کو اپنی مرضی سے روک کر نماز نہیں ادا کی جا سکتی البتہ جو انسان خود ڈرائیونگ کر کے کار میں جاتا ہے یا اسی طریقے سے بسوں میں جاتا ہے بس والوں کو ریکویسٹ کرے یا آئس والوں کو وہ نماز کے لیے روک لیتے ہیں اور اگر نہ روکے تو پھر یہ ہے کہ بندہ سفر کو اس طریقے سے مینج کرے کہ زہرین اور مغربین پڑھنے کی تو اجازت ہے اب لمبے سے لمبا کتنا اسے سفر کرنا ہوگا یعنی فجر کی نماز آج کل تقریبا جماعت جو ہے وہ پونے چھ بجے ہو رہی ہے اور مغرب ہو رہی ہے سوا بجے تو اگر وہ پونے چھ بجے فجر کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو ابھی اس کے پاس تقریباً گیارہ گھنٹے تو کم اس کے موجود ہیں یعنی مغرب سے آدھا پونہ گھنٹہ پہلے تک وہ زور اور اثر جمع کر کے پڑھ سکتا ہے تو کتنا لمبا اس نے سفر کرنا ہے لاہور کا بھی زیادہ تین گھنٹے کا سفر ہے تو میں نے سمجھتا آج کل کے دور کے اندر کوئی ایشو رہا نمازیں جمع کرنے کی وجہ سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اسی طریقے سے وہاں اگر کوئی بندہ مغرب پڑھ کے نکلتا ہے تو کتنا سفر کرے گا پوری رات بھی سفر کرے تو ٹرین بھی بعض اپنے سفر کے دوران اتنی لمبی نہیں چلتی کہیں نہ کہیں وہ زیادہ دیر کے لیے رکتی ہے تو فرض نماز ٹرین میں قبلہ رخ کا اہتمام کرتے ہوئے قیام کی حالت میں ادا کرنی ہوگی بیٹھ کے نماز کوئی نہیں ہوگی قیام نماز کا فرض ہے بیٹھ کے نماز فرض نماز نہیں ہوتی یا ٹرین سے اتریں یا ٹرین میں ہی کھڑے ہو کر جب اسٹیشن پہ ٹرین رکے تو نماز ادا کریں اگر کر بالکل نہیں روکتی تو پھر جو ہے وہ چلتی ٹرین میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں واجب لا بھی نہیں ہوگی اسی طریقے سے جہاز میں بھی جو سعودی ایئر میں مجھے کافی دفعہ اتفاق ہوا ہے سفر کرنے کا اس میں تو باقاعدہ انہوں نے نماز کے لیے پیچھے تھوڑا سا پورشن بنایا ہوتا ہے اس پہ قبلہ ڈائریکشن بھی آ رہی ہوتی ہے تو قبلے کا اہتمام اس سواری میں بھی کرنا ہوگا تو کھڑے ہو کر نماز ادا کریں یہ جو بعض یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ سیٹ میں ہی نماز پڑھ لیں تو اس طریقے سے فرض نماز نہیں ہوگی البتہ نقلی نمازیں جو ہیں وہ سیٹ پہ ہو جائیں گی میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس میں اشاروں سے آپ اور سجدے ادا کریں گے لیکن فرض نماز قیام اس کے لیے فرض ہے اس سے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جو لوگ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر گھنٹوں گپے لگا لیتے ہیں لیکن مسجد میں جا کے بیٹھ میں ان نماز پڑھتے ہیں ادھر کھڑے ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے اگر کسی کو گٹنے کا مسئلہ ہے وہ الگ بات ہے لیکن جو لوگ بوڑھی عمر کے لوگ ہیں ان کو دیکھا ہے کہ ویسے ان سے گپے جتنی مرضی مروا لیں لیکن نماز وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو نماز بیٹھ کے نہیں ہوتی قیام فرض نماز کے لیے فرض ہے اب یہاں پر ایک اور بحث وہ وطن اصلی اور وطن نقلی کے اعتبار سے ہے کہ کون سا وطن انسان کا اصلی وطن ہے اور کون سا جو ہے وہ عارضی وطن ہے ویسے دنیا تو انسان کے لیے ہے ہی عارضی لیکن دنیا میں بھی وطن اصلی خاص طور پر وہ وطن ہوگا جہاں پر انسان کے آباؤ اجاد رہتے ہوں جہاں اس کی پراپرٹی ہو جہاں اس کا ذاتی گھر ہو عموماً جہاں پر رہتا ہو جس کو بنیاد بنا کر وہ دوسری جگہوں کا سفر اختیار کرتا ہے اس کو ہم کہیں گے وطن اصلی تو وطن اصلی کے اندر ہمیشہ نماز مکمل پڑی جائے گی البتہ وطن نقلی جو ہے کہ انسان کچھ عرصے کے لیے جاب کے سلسلے میں یا بعض یہاں ہمارے ایم سے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں لیکن وہاں افسر میں رہنے کے باوجود ہفتے بعد یا دو ہفتے بعد گھر واپس آ جاتے ہیں تعلق انہوں نے اپنا پیچھے ہی رکھا ہوا ہوتا ہے صرف کچھ عرصے کے لیے رہتے ہیں تو وہاں قصر نماز ہی ادا کریں گے لیکن وہی بات کہ قسر واجب نہیں ہے اگر ادا کریں گے تو ٹھیک اگر نہیں کرتے پوری نماز بھی پڑھتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے اس میں یہ بات نہیں ہوگی کہ وہاں پر جو ہے وہ نماز پوری پڑھنی ہوگی کیونکہ حاصل میں رہ رہے ہیں جب بار بار آنا جانا لگا رہے گا تو آپ نے اس کو وطن اصلی کے طور پر ایڈاپٹ نہیں کیا اسی طریقے سے ایسی عورت جس کی شادی ہو چکی ہے تو اب اگر وہ اپنے میکے واپس آئے گی تو وہ اس کا وطن اصلی نہیں کیونکہ شادی کے بعد ہامن کا گھر اس کے لیے وطن اصلی ہے چاہے حامد کہیں پر کرائے پر رہتا ہو یا ذاتی گھر میں جہاں ہامن رہتا ہے اس کی بیوی بچے اگر ساتھ رہتے ہوں گے چاہے کرائے کے گھر میں چاہے ذاتی گھر میں وہ اس کے لیے وطن اصلی ہوگا عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی اور جہاں کے انسان کو شک پڑ جائے تو وہاں نماز بندہ پوری پڑھ لے بڑی زبردست حدیث ہے سرن مسائی کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ کہ سعید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو میں نے سفر میں روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور میں نے نماز بھی پوری پڑھی یعنی چار برض پڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسر نماز ادا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوا تھا تو میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز جو ہے وہ کسر فرمائی ہے دو فرض پڑھے ہیں میں نے چار پڑھے ہیں آپ نے سفر میں روزہ نہیں رکھا ہوا اور میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو نے اچھا کام کیا ہے اور مجھ پر بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو میں نے سفر کے اندر روزے کو چھوڑا اور نماز کو کسر ادا کیا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران نماز مکمل ادا کرنے پر یعنی فرض پورے پڑھنے پر سیدہ عائشہ کی تعریف کی تو لہذا یہ جو مشہور ہے ہمارے حربی بھائیوں کے اندر کہ قصر کرنا واجب ہے تو وہ بالکل ہی بے دلیل بات ہے یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما رہے ہیں سیدہ عائشہ کی کہ آپ نے پوری نماز ادا کی لہٰذا جو سعید بخاری کے اندر میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سفر میں پوری نماز پڑھ لیا کرتی تھی تو سیدہ عائشہ کا اپنا عمل تھا اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مربو بھی ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا سیدہ عائشہ کو نماز پوری پڑھنے پر لہذا جہاں بھی کسی کو شک ہو تو نماز پوری پڑھ لے فرض پورے پڑھ لے اچھا اب جماعت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن بنر ربیع اللہ تعالیٰ نے جب سفر میں ہوتے اور جماعت کروایا کرتے تو دو فرض پڑھا کرتے تھے وہ اور جب کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تو پھر چار فرض پورے پڑھا کرتے تھے یعنی اگر وہیں کا رہنے والا امام ہے تو اس کے پیچھے نماز مکمل پڑھی جائے گی یہ بات ہمیں ویسے عام طور پر بھی پتہ ہوتی ہے لیکن یہاں ایک لطیفے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسافر کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ مسافر نے تو پڑھنے ہیں دو فرض مقتدی نے پڑھنے چار اور وہ اگر وہاں مقیم ہے تو امام تو دو رگت پڑھ کے سلام پھیر دے گا اب مقتدی نے پیچھے دو رقطیں اپنی مکمل کرنی ہیں اب ان دو رقطوں کو وہ اسی طرح ہی پڑھے گا جتنا فرض کی آخری دو رقطیں پڑھی جاتی ہیں کیونکہ اس کی رجت چھوٹی تو کوئی نہیں ہے وہ امام کے ساتھ تکبیر الا سے شامل ہے لیکن لطیفے کی بات میں آپ کو سناؤں کہ فقہ حفیقہ یہ متفقہ مسئلہ ہے ہدایہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے المگیری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے بہار شریعت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے بیشتی زیور کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص مسافر کے پیچھے نماز پڑھے گا تو امام نے دو سلام پھیر دیے تو اب مختری جب کھڑے ہو کر قیام میں جائے گا تو کچھ نہیں پڑھے گا بلکہ اندازے سے اتنی دیر کھڑا رہے گا جتنی دیر امام سورے فاتحہ پڑھتا ہے کیونکہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑنی ہوتی انا لاہی و اما اللہ ایسے مذہب کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا کہ امام بے سلام پھیر کے فارغ ہو چکا ہے پہلے تو بانا تھا جی امام کی قرآد مقتدی کے لیے ہوتی ہے اب تو امام فارغ ہو گیا اور مقتدی الگ سے کھڑا ہے وہ کہتے ہیں چونکہ وہ پہلی رکت سے شامل ہے اس کی وہ دو رقدیں چھوٹی نہیں ہیں بلکہ وہ تو امام فارغ ہو گیا پہلے ہی لہذا وہ اتنی دیر خاموش کھڑا رہے گا جتنی دیر قیام کے اندر فاتحہ پڑھی جاتی ہے پھر رکو میں جائے گا کیونکہ امام کے کی پیچھے فاتحہ نہیں پڑنی اب اس مسئلے کے اوپر کیا بیان کیا جائے کتنا مذہب کا خیز یہ مسئلہ ہے حالانکہ بالکل یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی یہ کیٹاگوریکل مینشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی استثنا کسی ایک کے بغیر یہ فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور صحیح مسلم میں تو گاڑھا فتبہ ہے سیدنا ابو ابو رضی اللہ تعالی کا صحیح مسلم کے اندر جب ان سے ایک تابی نے پوچھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے, ناقص ہے، تین دفعہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس ہے تو انہوں نے پوچھا جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں تو سعید ابو بُریرا نے یہ نہیں فرمایا کہ امام کی کلا تمہارے لیے کافی ہے آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اکرا باسی نفسک صحیح مسلم کے الفاظ ہے اپنے دل میں آہستہ آہستہ پڑھ پڑویا کرو کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے بندے اور اپنے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری صف کا اقرار کیا جب میرا بندہ کہتا ہے مالک کی عمدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا جب وہ کہتا ہے کہ نبودی تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے بس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کیا اور جب وہ کہتا ہے ان دن اثرات المستقیم سے لے کر من آمین تک تو میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کیا یعنی سیدنا ابو نبریرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ حدیث سنا کے کہا کہ جب تم پڑھو بھی نہیں فاتحہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں رسپانس کیسے کرے گا پھر سم ابھی دعود اور جامعہ سمجھی کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کہ فجر کی نماز کے اندر ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کرا کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ مجھ پر نماز کے اندر بوجھ لو گے کیا تم لوگ میرے پیچھے پاک پڑھتے ہو تو ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ رہا تھا آپ کے پیچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب امام کاد کر رہا ہو تو اس کے پیچھے کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحا کے کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول ہی نہیں کرتا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کات اور فاتحہ یہ الگ الگ جو مینشن کیا گیا ہے محدثین کی ٹرمنالوجی کے اندر احادیث کی روشنی میں